آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ آیت نمبر چودہ سے لے کے آیت نمبر سولہ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت منافقوں کے بات کرتے ہیں کہ وعیدہ اور جب لق الدینہ وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے قلع تو کہتے ہیں آمنہ ہم بھی ایمان لائے وعیدہ اور جب خلع و ہوتے ہیں الاشیات نہم اپنے شیطانوں کی طرف تو قالو وہ کہتے ہیں ان بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں ان نما بے شک ہم تو مستحضون مذاق کرنے والے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو ان کی تھوڑی سی ملاقات ہوتی ہے کسی مجلس میں راہ راستے میں جب بھی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے سردار ہیں تو ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ کالو معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے پاس آئے تو کہہ دیا ہم ایمان لائیں تاکہ جو معاشرے میں مسلمانوں کو نفع مل رہا ہے جو مصلحتیں ہیں وہ بھی ان کو مل سکیں لیکن جب اپنے منافق اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی گئی ایسا بندہ جو جس جماعت میں بھی جائے کہے میں تمہارے ساتھ ہوں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو ان کے پاس آیا تو ان جیسا بن گیا ان کے پاس گیا تو ان جیسا بن گیا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الدب میں موجود ہے تو منافقوں کے اندر بھی یہ والی علامت تھی مومنوں کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان لائے کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں بهم اللہ ہوز وبہم اللہ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا اللہ خود ان کا مذاق اڑاتا ہے ویم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے فی تو وہ اپنی سرکشی میں یامہون بہکتے پھرتے ہیں حیران پھرتے ہیں کیا مطلب اللہ فرماتے آج یہ میرے مومن بندوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں قیامت والے دن ان کے ساتھ میں بھی مذاق کروں گا اب تو میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں جو مرضی کریں لیکن قیامت والے دن میں بھی ان کے ساتھ مذاق کروں گا کیسا مذاق ہوگا سورت حدید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقول کون و من قات الدین اللہ فرماتے ہیں جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں تو ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ کچھ روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا جیسے یہ کہ دنیا میں مومنوں سے مذاق کرتے ہیں قیامت والے دن ان سے بھی ایسا ہی مذاق کیا جائے گا ترجمہ دوبارہ سنیے فرمایا و ادا اور جب لق وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے کالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے و ادا اور جب و ہوتے ہیں الاشیاتی نہم اپنے شیطانوں کی طرف کالو کہتے ہیں ان نا معم ہم تمہارے ساتھ ہیں ان نما نہنو بے شک ہم تو مستحزیون مذاق کرنے والے تھے اللہ اللہ بھی یس تحزی ان سے مذاق کرے گا وہ اور اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے فی تگ وہ اپنی سرکشی میں یامہون بہتے پھرتے ہیں الا اکلدینہ یہی وہ لوگ ہیں اش طرح جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے ہدایت بھی ان کے سامنے تھی گمراہی بھی ان کے سامنے تھی انہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کو چھوڑ دیا یا یوں کہیں ہدایت کو بیچ کے گمراہی کو خرید لیا فماں ربحت تجارت ہم بس نہ نفع دیا ان کو تجارت نے بس نہ نفع دیا تجارت ان کی تجارت نے فماں کانو محتین اور نہ ہی وہ خود تھے ہدایت پانے والے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک ایسا سودا کیا کہ جس میں انہیں گاٹا ہی گاٹا ہے خسارہ ہی خسارہ ہے عیسایہ مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بدنصیب تجارت کے اصولوں سے بھی واقف نہیں تھے ان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ یہ نفع اور نقصان کو سمجھ سکیں خیر اور شر کو جان سکیں نور اور اندھیرے کی پہچان کر سکیں ہدایت اور گمراہی میں تمیز کر پائیں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالخدا ہدایت کے بدلے فما ربحت پسنا نہ دیا تجارت ان کی تجارت نے وہ ماں اور نہ ہوئے وہ محتدین ہدایت پانے والے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین